اللہم الحمۃ اللہ و رحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سیکنج تمام خانگانے میدانیہ شہر موجود خان گانے باقی تمام شامین کو شہم سے سلامات کرتے ہیں ہماری سلسلے کتاب فق الحفت میں سے باب الاحیات رسم باب نمبر چوالیس ہے اس میں سے پیج نمبر تین سو ستائیس کا آخری پیراگراف ہے اور یہ جو ہے کل والس کا آخری حصہ تھا اس میں یہ وین فرما رہے ہیں کہ خل بتایا تھا ایک نہر ہے چھوٹا سا نہر ہے یا ایسی نہریں چھوٹی نہریں یا نہریں یا, یا وادیاں جن میں کبھی کبھار پانی آتی ہے یا چھوٹی نہریں جن میں پانی کم آتی ہے جو اس نہر کے دائیں بائیں جو ہاں جی مساوی حیثیت سے موجود سب کو پانی ایک ساتھ نہیں دے سکتے تو اس رب میں باری باری سے پانی دینے کے بارے میں ترتیب سے وین کیا ہاں جی تو آج جو ہے ہمارا درست نمبر آٹھ ہے بابل حیا موت کا اس میں اسی پیش کا آخری پیراگراف ہے اس میں فرماتے ہیں عرض و احاد ہما من المتین فلقور بھی مثلا جو ہے پانی اوپر سے آ رہے ہیں تو نیچے جو ہے لوگوں کی آبادی شروع ہو جاتی ہے تو ہر ایک اپنی آبادی پر چھوٹی چھوٹی نہریں بنا کے لے جاتے ہیں تو دو بندہ اسی اسی ایک نہر پہ دو بندوں کی زمینیں ہیں ایک کا جو ہے پانی کے ایک زمینی پانی کے قریب تر ہیں دوسرے کا اسی نہر پہ تھوڑا سا اس کے بعد اس کا اس کے نہر اس کی زمین آ جاتی ہے نہر تو وہی چھوٹی نہر ہے جو مین اوپر سے آنے والی جو ہے پانی کو بیچ میں سے کاٹ کے جو ہے آگے دائیں بائیں جانب لے جائیں گے لیکن ایک کا نہر سے زیادہ قریب ہے اس مین نہر سے جو اوپر سے آنے والے پانی سے زیادہ قریب ہے دوسرے کا اس کے بعد اس کے بارے آتا اسی لائن میں تو چونکہ یہ پانی سے زیادہ قریب ہے فرما دیں اس لیے اس کو پانی میں سے زیادہ حصہ ملے گا یہ فرما رہے ہیں تو الاقانہ اور زہاد دو میں سے ایک زمین من المتصاویر حالانکہ دونوں برابر میں ہیں لائن تو ایک ہے لیکن ایک پانی کے دہانے سے زیادہ قریب ہے فی القرب میں دونوں مساوی تھا لیکن ایک کی زمین اکثر پہ دوسرے کے مقابلے میں زیادہ نزدیک ہے مساج جو ہے وجہ دونوں کا ہے تو ایک ہے نہر پہ ہے چھوٹی نہر پہ ایک کا جو ہے اوپر سے آنے والے پانی آنے والے نہر کے سے زیادہ قریف ہے دوسرے کا اس کے بعد ہے تو اسے سرمی اس بندے کا جو نہر سے پہلے والے کا جو ہے مساوی ہونے کے باوجود زیادہ قریف ہے خلاؤ تو اس بندے کے لیے تصاویر اس کے لیے جائز کہ وہ تصرف کریں پانی میں زائد تھوڑا زیادہ پانی بے قادری ہی النصب نصف جو اس کو ملنا تھا اس سے تھوڑا زیادہ پانی یہ تصرف کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں لہنا زائدہ جو ہے کیونکہ اس کا زیادہ مقدار میں پانی کے قریب ہونا کو و شلقربی یا قرب میں بھی شریک ہو جاتی ہیں اور کو لہٰذا یہ زیادہ پانی کا مستحق ہو جاتا ہے تو اس طرح جو ہے وہ زیادہ پانی کا یعنی ایک ہی لائن میں ہونے کے باوجود ایک کا زیادہ قریب ہونے کی وجہ ہو سے اس کو پہلے کے مقابلے میں جو جس کے مقابلے میں اس کے بعد اس کی باری ہی آتی ہیں تو اس پہلے والے کو زیادہ پانی ملے گا کیونکہ وہ قرب میں زیادہ ہے یہ بات ختم آگے فرماتے ہیں ولاح یا مسلم اللہ ہر کوئی مسلمان کس زمین کو آباد کرے ال نہلے اسی نہر پر جس میں اوپر سے پانی آ رہا ہے ہاں جی باد ہم ان کے بعد پیلے سے آبادیاں ہیں اب ایک بندے نے ان سب کے بعد میں ایک نہر پر زمین آباد ہے تو لم یشارک لذینہ تو یہ بندہ شریک نہیں ہوگا پانی کے حصہ لینے میں ان لوگوں کے ساتھ سب حقوق جن کو اور زمین کو آباد کرنے میں اس شکل پر سبقات حاصل ہے باقی لوگوں نے پہلے سے آباد کیا ہوا ہے اور اس نے ابھی بعد میں انصاف کے بعد میں آباد کیا تو یہ جو ہے ان کے ساتھ شریک نہیں ہوگا البتہ فین فاض اللہ اگر بچ جائے پانی ان, ان کے ان کی ضرورت پورا ہو کے فین و ان اگر کچھ پانی بج جائے ان کی پورا جاز اللہ ہو تو اس بعد میں آباد کرنے والے نئی آبادی کرنے والے شاخ کے لیے جیسے سے یو بی پھر اس پانی سے آپ زمین سے رابط کریں جو کہ جس کے زمین ان سب کے بعد میں ہے اسی طرح فرماتے امن آرز ہر کوئی شاخ کے زمین کو آباد کرے بعد ان, ان کے بعد میں انہوں نے پہلے آباد کیا اس نے بعد میں آباد کیا لیکن جگہ کے لحاظ سے پھر راسے اس نیر کے سب کے اوپر اس نے آباد کیا یا آباد کے لحاظ سے سب کے آخر میں لیکن جگہ کے لحاظ سے ان سب سے اوپر اوپر جب پانی آئیں گے سب سے پہلے اس کی جگہ سے گزریں گے اس کے بعد پھر نیچے والوں کو جنہوں نے پہلے آباد کیا ہے تو آیا چونکہ اس کی زمین نہر کے زیادہ قریب ہے تو کیا اس کو اس پانی بھی حصہ ملیں گے کہتے ہیں نہیں ملے گا عمر حد آپ کو زمین کو آباد کریں بعد ہم ان کے بعد باقی لوگوں نے پہلے آباد کیے ہیں اور یہ ان سب کے بعد میں آباد کرے لیکن پھر راہ سے نیر نیر کے سب سے اوپر اس نے آباد کیا تو بھی اوپر آباد کرنے سے اس کو پانی سے ایسا نہیں ملے گا لا یوز لوگ شاذ کے لیے جائز یا یہ تصرف ہر ماس پانی میں تصرف کریں قبل ہوں ان باقی لوگوں سے پہلے جنہوں نے اس سے پہلے آباد کے بودھ سے پہلے لہنٰ سبقات جو ہے یہاں پر پانی میں تصرف کے جو سبقات ہیں اس میں پہل کا جو شریح حق ہیں وہ لا تثبت و شبقت ثابت نہیں ہوتے بزال سب کے اوپر آباد کرنے سے اس کو پانی میں تصرف کے شبقت حاصل نہیں ہوتے بل یسبیک بلکہ پانی جو ہے پہلے شراب کرنے کے پانی کے تصرف میں شبقت جو ہے الہیاء و آباد کرنا ہے بل یسبیک بلکہ اس پر شبقت ہوگا اس شاذ کو جس نے جو ہے سب سے پہلے آباد کیا وہ آباد کاری کے لحاظ سے مقدم ہوگا تو جن جی لوگوں نے پہلے آباد کیا ہے وہ ان کے زمین نیچے ان کے کھیتوں کو پہلے پانی دیں گے پھر جو ان کا پورا ہو جائیں تو جس نے سب کے آخر میں آباد کیا وہ اس کا زمین سب سے آگے ہیں ہاں جی اوپر ہے تو اس کو بعد میں پانی ملے گا پہلے نہیں ملے گا کیونکہ پہل جو ہے پانی سے پانی میں حقداروں کے لحاظ سے آباد کاری ہے جنہوں نے پہلے آباد کیا وہ لوگ اس پانی کے زیادہ حقدار ہیں یہ <coughs> بات ختم ہو گیا یہ جو ہے ان پانی کے بارے میں تھا جو چھوٹی نہریں ہیں جو کبھی کبھار ان میں پانی آتی ہے یا نہیں چھوٹا تھوڑا پانی آتے ہیں اس کو کیسے تقسیم کریں گے وہ بیان ہو گیا اب آگے فرماتے ہیں بس ساد چھٹا پانی کی قسموں میں سالماول جاری وہ پانی ہے جو جاری ہے ہاں جی من نہرین ایک ایسے نیس وہ پانی جو جاری ہے من نہرین مملوک ایک ایسے نیس جو کسی کی ملکیت میں ہیں ہاں جی سادش الماعول جاری من نہرن مملوکن یوں من نہرن کبیر ایک پانی جو ایک ایسی نہر میں چل رہا ہے جو جس کا اب مالک ہے کوئی بھی ساتھ مالک ہے اور یہ چھوٹا نہر ہے اور یہ نہر جو ہے اس نہر میں یوں دو پانی ڈالا گیا ہے من نہبیر ایک بڑے نہر سے ہوتے ہیں جیسے ہمارے گاؤں مخار گاؤں میں پہلے اوپر سے نالے ہوتے ہیں ندی ہوتے ہیں تو ندی میں سے جو ہے لوگ چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کے لے جاتے ہیں یا پوری شہر کے بیچ میں سے بڑی نہر ہوتی ہیں ان میں سے پھر چھوٹی چھوٹے نہریں ہر کوئی بنا کے لے جاتے ہیں اور اس میں پانی جاری کرتے ہیں آپ ان چھوٹے نہروں کے پانی کا حکم بیان کریں جس میں پانی جاری ہے تو یہ پانی ہاں جی جا الماعل جاری وہ پانی جو جاری, جو جاری ہے میں نہر ان ایک ملکیت والے نہر میں اور اس میں یہ پانی ڈالا گیا یوں میں نہر کے بڑے نہر سے اس میں پانی ڈالا گیا ہے تو یہ پانی جو آپ کے اس چھوٹے نہر میں ڈالا ہے فائضہ و سلماؤ جب پہنچے یہ پانی علا ارضی اس بندے کی زمین میں جب پہنچ گیا فقط ملا کا ہو تو بے شک وہ اس پانی کا مالک بن گیا بلحیائے اس نہر کے آباد کرنے پہ اس نہر کو آباد کر گئے ہاں جی چھوٹا نہر بنا کے اپنی زمین تھا اس نے نہر بنا کے لایا اور اس میں پانی جاری کر دیا اور وہ اس پانی کا مالک ہے فنکانہ مشرق اب وہ نہر کا بھی مالک ہے پانی کے بھی مالک ہے تو آگے فرماتا اب یہ نہر اس کے پانی کے بارے فرماتے ہیں فنکانہ مشترکہ اگر یہ نہر مشاق ہے کئی آدمیوں نے مل کر بنایا ہے اور میں پانی جاری کیا ہے بین جماعت گروہ کے درمیان تو پھر وہ شرکت فی تو ان کا اس پانی میں شرکت اس کے پانی سے بے قادر عمل ہیں فی ان کا اس نہر کو بنانے میں ان کے محنت کے لحاظ سے کام کے لحاظ سے ہوگا ایک تو کام کے لیے لحاظ سے دوسرا ہوا نف کا تعلی اس نیٹ پر جو خرچہ جات کیا ہے نف کا کیا یعنی جو خرچ اس کی بنیاد پر تاث یا عمل اور خرچہ دونوں کے لیے سے یا صرف عمل کے لیے سے یا خرچے کے لیے سے جیسے انہوں نے وہاں پروگرام بنا کے کام شروع کیا ہے اس نیر کو تیار کیا اب آگے فائن تراز ہو یہ لوگ سب راضی رہے ہیں بین یقون مشان یہ کہ پانی سب کا مشرق رہیں اور ایک ہی نہر میں پانی جاری کر کے رکھیں جن کو ضرورت ہوگا اپنے کھیتوں کو دلاتے رہیں خوب یہاں تو ٹھیک ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں جائز ہے ان کے لیے وارنہ جو ہے خود سے ماں ورنہ اس پانی کو تقسیم کیا جائے گا اللہ القاط النصابی ان کے اب ہر ایک حصے کے حصے کے حساب سے ہر ایک حصے کے حصے کے حساب سے جنہوں نے کام زیادہ کیا ہو یا خرچہ زیادہ کیا ان کو زیادہ پانی ملے گا جنہوں نے تھوڑا نسبتاً کم کیا جنہوں نے بہت کم کیا اس حساب سے ان کے نہسا کے حساب سے پانی کو تقسیم کریں گے تو اب اس کے تقسیم کا طرح یہ ہوگا فیم بے تو اب یہ پانی مثلاً فرماتے ہیں ایک نہ اس میں تین بندوں نے کام کیا تو تین پانی میں سے جو ہے ایک بندے کو جو ہے آدھا پانی کو وہ حصہ دار ہے ہاں اس نے آدھا خدشہ پورا دیا ہے اور ایک نے جو ہے دو تہائی ایک تہائی حصہ اس نے ایک بڑے تین حصہ جو ہے اس نے خرچ کیا دوسرے نے جو ہے صرف چھٹا حصہ اس کا حصہ چھٹّے کے ایک بڑے چھ حصہ اس نے خرچ کیا کل خدشے میں ایک بڑے چھ خرچ کیا تو اس صورت میں آپ اس پانی کو کیسے تقسیم کریں گے تو فرماتے اب یہ کل 6 حصہ ہو گیا ہاں جی ایک بنڈے کا تو پورا آدھا ہو گیا دوسرے کا جو ہے اس میں سے دو حصہ ہو گیا ایک بٹے اور ایک کا ایک حصہ ہو گیا تو پانی کو جو ہے چھ حصوں میں تقسیم کریں گے برابر تو ان میں سے ایک کو جو ہے تین حصہ ایک کو دے دیں گے ہاں ایک کو دو حصہ دے دیں گے تو اس کو دو تیائی ہاں ایک تہائی اور ایک کو ایک حصہ دے دیں گے اب اس کو تقسیم کا ترقی سمجھوں سمجھو اتنے ایک شروع میں ایک تالاب سے بنائیں گے اور اس میں لکڑی کا ایک لکڑی ڈالیں گے اس لکڑی کو پانی آگے گزارنے کے اس میں برابر برابر مثلاً مثلاً دو انچ کا تین انچ کا چار انچ کا جو ہے سوراخ بنائیں گے اور چھ سوراخ آپ کے ساتھ برابر تو جس کو نیسب پانی ملے گا اس کو چھ سوراخ میں سے تین سوراخ کا پانی اس ایک کو ملے گا جس کو نیسب پانی ملنا ہے اور جس کو ایک تہائی ملنا ہے اس کو دو سوراخ کا پانی ایک الگ نہر میں ڈالیں گے یا ایک الگ نالی میں ڈالیں گے یا ایک الگ آج پیپ میں ڈالیں گے اور جس کو ایک بڑی چھ ملنا اس کو ایک سوراخ پانی اس کو ایک نالے میں ڈالیں گے ایک چھوٹے نہر میں یا ایک الگ آج پیپ بنا کے اس کے پیپ میں ڈال دیں گے اس طرح اس پانی کو تقسیم کریں گے تو یہ فرمائے فیمو جلپاش چاہے اس کو پانی کو تقسیم کرنے کے قرار دیکھ ہاشا وطن ایک سخت لکڑی ذات و سوکھا بن جس میں جو ہے سوراخیں بنایا گیا ہو متصابن برابر برابر برابر سوراخیں ہو پھر مظر علمائے پانی جہاں سے جاری ہوتے اس کے شروع میں سب تخرا من منقل صغن پھر جو ہے نکالیں گے ہر سوراخ کے پاس سے ساکیں چھوٹا سا نہر بنائیں گے یا پیپ نکالیں گے منفرد الگ الگ ہر سوراخ سے جو ہے نا پیپ نے جو ہے چھوٹے چھوٹے نہر نکالیں گے ہر کے ساتھ میں علم فرا الگ الگ واحد من شرکایا ہر ایک شریک کے لیے مسن اب آگے فرماتے ہیں ان کا نہ لحاظ ان میں سے ایک کے لیے نس پانی کا آدھا حصہ ہے ولی لاخر سلو سو دوسرے کا ایک بڑی حصہ ہے ولی لاخر تیسرے کے لیے سو سو ایک بڑے چھ حصہ ہے تو پھر کیا کریں گے اب اس لوہے اس لکڑی کو جوہیل علی صاحب اس کو چھ سراخ کریں گے پھر جو اقرا دیں گے علی صاحب نصف نصف والے کے لیے سلاح و سقاً اس لکڑی کے تین سوراخوں کا پانی ایک ڈالا جائے گا یا تو سب کو سلاح و تین سوراخ کا پانی تو سب کو ڈالا جائے گا پھر ساقیتن واحدتن ایک ہی چھوٹے نہر میں یا ایک نالے میں یعنی ایک چھوٹی جو ہے نالہ سا بنائیں گے یا چھوٹے پیپ بنائیں گے پیپ میں ڈالیں گے یا چھوٹا سا الگ نہر میں ولی صاحب سلو سے جس کا دو بار ایک بڑے چھ حصہ ہے اس کے لیے سقوبہ اس لگنے کے دو سوراخ کا پانی اس کو تو ساب ڈالا جائے گا پھر ساکھ ایک اور چھوٹے نہیر میں جس کا ایک بڑے تین حصہ ہے ولی صاحب سود سے اور جس کا چھ چھٹا حصہ ہے اس کے لیے سوکھ برتن ہوا تھا ایک سوراخ کا پانی اس کو ڈالا جائے گا تو سب ڈالا جائے گا پھر ساقیت نکرا ایک تیسرے نالے میں ایک تیسرے مثلا چھوٹی سے ادھر نالا بنا لیں یا پیپ بنائیں یا چھوٹے چھوٹے نہر بنائیں تو اس طرح تین نہریں بنائیں گے ایک نہر میں اس سوراخ میں سے تین سوراخ کا پانی جائے گا جس کو نہیں سمجھانا ایک دو سوراخ کا پانی جائے جس کو ایک بار تین ملنا ایک کو ایک سوراخ کا پانی جانے گا اور اس طرح یہ تینوں اپنے اپنے پانی کا مستقل طور پر مالک ہوگا اب یہ پانی فرماتی تسی و صحیح محابہ تو ہیوا کا ایک دوسرے کو ان ترازہ اگر راضی ہو جائیں ایک دوسرے کو اپنے حصے کا پانی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں وہ اضا اور رضا جب بندہ اپنی اس ہر ایک اپنے حصے کا پانی محفوظ ہو گیا نشیبہ ہوا ہے کا حصہ بساقیت ان ایک نہر میں ہر ایک کا ایسا محفوظ ہو گیا الگ الگ ہو گیا تو پھر ہر ایک کو پھلا اور ہر ایک کے لیے اختیار ہے پھر حصہ کے اس پانی سے شیراب کرنے کے معاش جو چاہیں اب وہ پانی اس کا اپنے وہ اس کا مالک ہے جو چاہیں شراب کریں سوان کا نل لہو شیر ہے جس شخص کو حصہ ہو من ہاذر نیر اس نہر سے حصہ ہے یہ بندہ اپنے پانی کو اسی نہر سے اپنے کھیتوں کو سیراب کریں اولا یا حسن نہ ہو اپنے کسی رشتہ دار کے کھیتوں کو پانی سے شراب کریں جس کا حق میں اس نہر میں تو ححسن نہیں ہے یہ پانی اس کا پناہ ہے تو اس کی مرضی جس جہاں جس چیز کو چاہیں شراب کریں باقاعدہ صلا اللہ ارادہ اگر جو یہ شاد ارادہ کریں اجرا معن آخن کسی اور پانی کو بھی کہیں اور سبھی وہ نہر بنا کے کسی اور پانی کو بھی جاری کرنا چاہیں پھر حاجی ثقاف نے اس نہر میں جاری کرنا چاہیں کار سکتے ہیں اور ہے یا چاہیں عمارت کوئی عمارت بنانا چاہیں اللہ ثاکیت اپنے اس نے پر کر رہا جیسے کوئی پن وہاں بنانا چاہیں وہ دو اور اس بنانا چاہیں راہٹ وغیرہ لگانا چاہیں چرخہ بولتے ہیں ہاں جی اس میں جیسے مشینری وغیرہ پانی سے وہ چلنے والا کوئی مشینری وغیرہ لگا دیں اس کو دولاب بولتے ہیں یا دو چار چرخہ مانا کے وغیرہ ہمایش کے علاوہ کوئی بھی چیز ادھر بنانا چاہیے بنا سکتے ہیں ولیس اللہ اور اس کے لیے ظال کا پھر نہر مشترک ہے ولیہ صلّہ ظال کا پھر البتہ یہ اختیار کوئی چیز بنانا نہر بنانا کوئی چیز کوئی کیا کہتے چھکی وغیرہ بنانا اس کے لیے جائز نہیں نہر مشترک میں ہاں لیکن اپنے محتاج نہر میں بنا سکتے ہیں پلا و افاظ اور اگر اس کے اپنی اس نہر کے پانی جاری کریں مل کے غیر کسی اور کی ملکیت میں جاری کریں یا اس میں جاری ہو جائیں تو فاوہ تو یہ پانی مباحن تو اس بندے کے لیے جائز ہو اسے تاثر استعمال کرنا تھا تائری جیسے اس پرندے کی طرح ششا اگر وہ گھونسلہ بنے فیمل کے انسان کسی انسان کے کھیت میں ملکیت میں اس طرح اس پانی کا بھی وہ تصرف کر سکتے ہیں آج کے اندر صحیح پر اتفاق کرتے